ایک منڈ نظرا صاحب مسلسل سوالات آپ ہی کریں گے تو دو دوسرے رہ, رہ جائیں ایک آدمی ایک ہی سوال کرے تاکہ سب کو موقع مل جائے انہوں نے سوال یہ کیا غیر ضروری بالوں کی کوئی میاد ہے یا نہیں سے زیادہ سے زیادہ چالیس دن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے چالیس دن کے اندر بلکہ بہتر تو یہ ہے ہر جمعے جب آپ غسل فرمائیں تو جو غیر ضروری بال ہیں ان کو آپ صاف کر لیا کریں ورنہ زیادہ سے زیادہ میاد چالیس دن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ چالیس دن اگر بال صاف نہ کیے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یہ بات درست نہیں اور کوئی صاحب